ہماری ایک بہن ہے جن کا معمول ہے کہ وہ نماز میں یعنی کہ تراویح یا تاجر کے اندر وہ ہر رکعت میں تین دفعہ کل ہیں کل ہوں اللہ وحد اور ہر رکعت کے اندر کیسے طرح پڑھنا صحیح ہے یعنی کروز ملانا ضروری ہے جنا اللہ خیر موسیقی صاحب سورہ اخلاص ہی ایک ایسی صورت ہے کہ جس کا تکرار جو ہے وہ نوافل میں جائز ہے فرض میں تو صورتیں بدل بدل کا پڑھنی ضروری ہے ایک صورت نہیں پڑھنی چاہیے لیکن ایک روایت ہے کہ مسجد قبار شریف کا امام جو تھا وہ ہر رکعت میں پہلے کلشی پڑھتا تھا بعد میں کوئی اور سورت بلاتا تھا یعنی سورت واقع پڑھی پھر کلشی پڑھا پھر کوئی اور صورت ملائی تو اب جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو کسی نے کہا رسول اللہ ہمارا امام جو ہے وہ ہر بار سورج فاتحہ کے بعد کوئی بھی پڑھتا ہے اس کے بعد کو اور کام کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ نے اس امام سے پوچھا کہ تو ایسے کیوں کرتا ہے تو اس نے کہا, حضور مجھے اس سے پیار ہے محبت ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوافل میں تو پڑھنا بہر حال ہے تو فرضوں میں بھی اور کوئی صورت تو بار بار نہیں پڑھ سکتے اور اگر کوئی نہیں آتی تو پھر سورج فاتحہ پڑھنی چاہیے سورج فاتحہ کے بعد کولشی شریفی پڑھنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ دو چار دس صورتیں یاد کر لینی چاہیے جو فرضوں میں بار بار بدل بدل کر سورتیں جائیں تو وہ بہتر ہے تو اور جو نماز نوازلے ہیں ان میں یعنی اگر اس کو تین تین بار پڑھا جاتا ہے تو وہ آ, اچھی بات ہے ری ری ہو گئی اور نوافل آ, کی نماز دلد. جی منیر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب حدث.